یہ وجود اب میں غلطی حالت حالت حال ہی گئی حالت حال کے سبب شوق میں کچھ نہیں گیا شوق کی زندگی گئی اس کی گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا اپنے گھر اس کی گلی سے میں آن پڑا تھا اپنے گھر ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی واہ واہ کی گلی سے اپنے گھر اس کی گلی سے اٹھ گلی سے اٹھ کے میں آن پڑا تھا ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی سلیم جا ایک گلی کی بات تھی اور گلی گلی گئی سنیں آپ سین خیال یار میں کی ن بسر شب فراست سین خیال یار میں کی ن بسر شب فراست جب سے وہ چاند نہ گیا جب سے وہ چاندنی گئی با سینے خیال یار میں کی نسر شب فراق جب سے وہ چاندنا گیا جب سے وہ چاندنی گئی اس کی امید ناس کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ اس کی امید ناس کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے عمر گزار دی گئی با با اچھا با با اس کی امید ناس کا مجھ سے یہ مان, مان تھا, تھا کہ آپ اس کی امید ناس کا وا, وا, وا, وا, وا. مجھ سے یہ مان تھا جانی اور قاسم سر بھائی اس کی امید کا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجیے کیا کہنے والا مجھ سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے عمر کو زیادہ گئی بعد بھی تیرے جانے جان دل میں رہا عجب سما بعد بھی تیرے جانے جان دل میں رہا عجب سما یاد رہی تری جہاں تیری یاد بھی گئی بعد بھی تیرے جانے جان قاسم سرائی بعد بھی تیرے جانے جان دل میں رہا عجب سما آ یاد رہی تیری یہاں یاد بھی آ گئی اس کے بدن کو بدن کو دین مود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے ایک کباب سی گئی اس کے بدن کو دینمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے بعد سے ایک کباب سی گئی اس کے سال کے لیے پانی پیوں گا میں اتنا بے کباب شاعر نہیں ہوں جب مجھے پیاس لگی میں پانی پیوں گا اس کے وشال کے لیے اپنے کمال کے لیے یارو شیر سنو ہم بہت چھوٹے چھائے ہیں مگر ہم اردو زبان کی روحیت کی روحیت کی روح ہیں اور گھاڑے میں ہیں اس کے وشال کے لیے اپنے کمال کے لیے حضرت جی ہم جد اس کے وشال کے لیے اپنے کمال کے لیے حالت دل کے تھی خراب اور خراب کی گئی اپنے کمال वा کے لیے حالت دل کے تھی خراب اور خراب بدن کو دی نمود ہم نے سخن میں اور پھر اس کے بدن کے واسطے تیرا فراق جان جا ایشتہ کیا میرے لیے یار میں تو صحیح ہے ہوں یار میں شرابی ہو گیا کوئی تو وجہ ہو گیا تیرہ فراق جانے جا تھا کیا میرے لیے جانے جا میرے لیے تیرا فراق جانے جاستا کیا میرے لیے یعنی تیرے فراق میں خوب شراب پی گئے واح واح واح واح واح واح تیرا فراق جانے جان ایشتہ کیا میرے لیے کیا یعنی کیا تیرے با فراق میں خوب با شراب با جون جنوب زرد کے خاک بسر یہ دکھ اٹھا با با جون, با با با جون جنوب زرد کے شمال کے مانی دو ہیں سم اور باد شمال جون جنوب زرد کے خاک بسر یہ دکھ اٹھا موجے شمالی سبزے جان آئی تھی اور چلی گئی واہ واہ واہ